أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إننا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير قالت الأعراب آمنا آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تتيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا ان الله غفور الرحيم ان المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون قل اتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الارض والله بكل شيء عليم يمنون عليك ان اسلموا يمنون عليك ان اسلموا قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم ان هداكم للايماني ان كنتم صادقين ان الله يعلم غيب السماوات والارض اللہ بصیرم بما تعملون مقصد صورت الحجرات کا الآداب الصبا ل اصلاح المعاشرہ صورت میں وہ سات آداب ذکر کیے جاتے ہیں جس سے معاشرے کی اصلاح ہوتی ہے معاشرہ مہذب بنتا ہے معاشرہ ادب آداب والا بنتا ہے معاشرے میں لوگ یہ اچھے اخلاق والے بن جاتے ہیں اور برے اخلاق سے معاشرہ بچا ہوا ہوتا ہے لوگ اچھے اخلاق کو اپناتے ہیں اور برے اخلاق سے بچتے ہیں صورت میں یہ آداب اکثر یا یادین امنو کے ساتھ ذکر کیے گئے ہیں اور صورت میں یہ آداب اللہ کے ساتھ اللہ کے پیغمبر کے ساتھ اور لوگوں کا آپس میں یہ آداب ذکر کیے گئے ہیں یہ پہلا ادب آیت نمبر ایک میں اللہ اور اللہ کے پیغمبر کی تعظیم کریں ان سے آگے نہ بڑھیں دوسرا ادب آیت نمبر دو میں کہ اللہ کے پیغمبر کا ادب کریں ان کے ان کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کریں پیغمبر کو ایسے نہ پکاریں جیسے کہ آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہیں کہیں تمہارے اعمال برباد نہ ہو جائیں اور تمہیں پتہ تک نہ ہو تیسرا ادب آیت نمبر چھ میں کہ اگر کوئی غیر معتبر شخص غیر معتمد شخص تمہارے پاس کوئی خبر لے کے آئے تو تحقیق کر لیا کرو کیونکہ بلا تحقیق اگر تم کسی بات پر عمل کرو گے تو اسی سے لڑائیاں جھگڑے یہ پیدا ہوتے ہیں بغیر تحقیق کے اگر کسی خبر پر عمل کرو گے تو اسی سے دو لوگوں کے درمیان قبیلوں کے درمیان ملکوں کے درمیان لڑائیاں پیدا ہوتی ہیں یہی وجہ ہے کہ اگلا ادب چوتھے ادب میں ایمان والوں کے درمیان اصلاح بین الارکان اور الاصلاح بین المومنین کے ایمان والوں کے درمیان صلح کرائیں ایمان والوں کے درمیان جنگ نہ بڑھائیں کیونکہ ایمان والے آپس میں ان کے درمیان اخوت ہے اور ان کے درمیان ایک بھائی چارہ ہے اور ایمانی رشتہ ہے پھر آیت نمبر گیارہ میں پھر آیت نمبر گیارہ میں یہ پانچواں ادب ذکر کیا گیا یہ کہ ایمان والوں کی یہ جی ان کا بھی احترام کریں اور ان کی تزلیل نہ کریں ان کی تحقیر نہ کریں ان کی احانت نہ کریں یہ جی تین اسباب سے منع کیا گیا ان کا مذاق نہ اڑائیں ان پر عیب نہ لگائیں اور انہیں برے ناموں سے نہ پکاریں اور آیت نمبر بارہ میں بھی مزید تین چیزوں سے منع کیا گیا <تصفح> وہ اسباب ذکر کیے گئے کہ جو یہ آپس میں نفرت پیدا کرتے ہیں اور آپس میں اختلافات پیدا کرتے ہیں یہ آیت نمبر گیارہ میں یہ ان اسباب سے منع کیا گیا تین اسباب سے کہ جو ایک دوسرے کے سامنے عام طور پہ لوگ کرتے ہیں مذاق ایک دوسرے کے سامنے لوگ ایک دوسرے کا اڑاتے ہیں پھر یہ مذاق یہ بعض لوگ زبان سے کرتے ہیں زبان سے مذاق اڑایا جائے اشاروں کے ذریعے مذاق اڑایا جائے نقل اتار کر مذاق اڑایا جائے یہ تمام اس میں شامل ہیں یہ تو تین اسباب آیت نمبر گیارہ میں وہ ذکر کیے کہ عام طور پہ یہ کام لوگ ایک دوسرے کے سامنے کرتے ہیں اور عموماً ایسے کام مذاق اڑانا ایب لگانا برے ناموں سے ایک دوسرے کو پکارنا یہ کام عموماً مجالس میں کیے جاتے ہیں یہ آیت نمبر بارہ میں یا ایو الدین آ من الظن یہ ان تین اسباب سے منع کیا گیا یہ بھی غیروں سے ہی متعلق ہیں لیکن اس غیر کو خبر تک نہیں ہوتی بدگمانی یہ اوروں پر بدگمانی کرنا ان کی جاسوسی کرنا ان کی غیبت کرنا یہ اوروں کے پس پش کیا جاتا ہے اور یہ انہیں معلوم نہ کر کے بلکہ ان کے پیچھے یہ کام یہ کیے جاتے ہیں تو اسی لیے ان آیات میں ان اسباب سے منع کیا گیا ہے اور یہ وہ اسباب ہیں کہ جو اخوت اسلامی کو نقصان پہنچاتے ہیں یہی چیزیں یہ باہمی عداوت اور یہ لڑائی کا سبب بنتی ہیں اور قرآن نے یہاں پہ ولا تل بلکہ اس سے پہلے ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ مذاق اڑانے سے جو منع کیا گیا تو اس کی وجہ ذکر کی گئی آسا یقن و خیر امن ہم آسا یقن نہ خیر کہ جسے تم حقیر سمجھتے ہو ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کے ہاں تم سے بہتر ہو کیونکہ کسی کا اچھا ہونا یا برا ہونا اس کا دار و مدار یہ کوئی ظاہری شکل و صورت پر نہیں ہے بلکہ اصل میں جس طرحت نمبر تیرہ میں آ رہا ہے یہ اصل میں دل کے تقوی پر ہے اور تقوا کا علم یہ صرف اللہ کو ہے اور یہ بھی انسان یاد رکھے کہ یہ جو دار و مدار ہے تو یہ انسان کی موجودہ حالت پر بھی نہیں ہے بلکہ انسان کے خاتمے کا اعتبار ہے اور انسان کو کیا معلوم کہ شاید اس شخص کا خاتمہ جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو اس شخص کا خاتمہ تم سے اچھا ہو اور تم اسے حقیر سمجھ رہے ہو اس کا مذاق اڑا رہے ہو تو اسی لیے مذاق نہ اڑاؤ ولاطل مزو انف یہ جی اپنے آپ پر عیب نہ لگاؤ اور اپنے آپ پر عیب لگانے کی دو صورتیں ہیں یعنی مطلب یہ کہ جس مسلمان پر تم عیب لگا رہے ہو تو یہ ایسا ہے قرآن نے یہ اوروں پر عیب لگانا اسے انفسکم کہا کہ اصل میں ایک اپنے مسلمان بہن بھائی پر عیب لگانا ایسا ہے جیسے بندہ اپنے آپ پر عیب لگاتا ہے اور یا یہ صورت کہ انف سکم اس لیے کہا کہ جب تم دوسروں پر عیب لگاؤ گے تو ایب سے تو تم بھی خالی نہیں ہو تو دوسرا پھر تمہارے عیوب وہ ظاہر کرے گا تو یوں یہ تم اپنے عیب ظاہر کرنے کا خود سبب بنے ہو کہ تم نے اوروں کے عیوب وہ ظاہر کیے تم اوروں کے اوروں پر ایب لگاتے ہو ان کے عیوب ظاہر کرتے ہو تو دوسرا پھر تمہارے عیب بھی ظاہر کرے گا تو ایسا ہے جیسے بندہ اپنے آپ پر اپنے آپ کو خود وہ داغدار کر رہا ہے اور اپنے آپ پر خود عیب لگا رہا ہے ابسایت میں یا سو یہ انا خلقناکم من ذکر و انثا وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفو یہ اس ایت میں ساتواں ادب ہے اور یہ یا ایہ الناس کے ساتھ یہ ذکر کیا گیا ہے۔ اور یہ کل ہم نے اس کا ماقبل کے ساتھ تربت یہ ذکر کیا تھا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان یہ جب اپنے نصب پر اور اپنی ذات بات پر فخر کرے یہ انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھے اور دوسروں کو حقیر سمجھے تو تب جا کر یہ برائیاں یہ برے اخلاق یہ جنم لیتے ہیں تو یہاں پہ اس آیت میں ادب یہ ہے کہ اللہ کے دربار میں کرامت اور فضیلت کا معیار یہ نسب نہیں ہے بلکہ تقوا ہے اور پرہزگاری ہے کہ انسان کتنا اللہ کا تابے ہے اور وہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کا کتنا پابند ہے یا ائیونا الناس اے لوگوں خلق نہ کو منظکر و ان بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے منزکر ذکر ان مرد سے و انسا اور عورت سے یا تو اشارہ ہے کہ تمام انسانیت یہ ایک آدم اور ایک ہوا کی اولاد ہے تو پھر ایک انسان کا دوسرے انسان پر اپنے آپ کو ذات پات کی وجہ سے یا عربی آجمی کی وجہ سے یا رنگ کی وجہ سے یہ ایک دوسرے پر اپنے آپ کو برتر سمجھنا حالانکہ اس میں انسان کا اپنا کوئی اختیار بھی نہیں کہ انسان کی پیدائش کس کے ہاں ہوتی ہے وہ بڑے خاندان اپنے آپ کو بڑا خاندان سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑے حسب نصب والے سمجھتے ہیں اسی طرح کسی کا گورا پیدا ہونا کسی کا کالا پیدا ہونا یہ انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہے بلکہ اگلے جملے میں اللہ ذکر کرتے ہیں کہ جو چیز اللہ کے ہاں اللہ کے دربار میں وہ تمہیں عزت والا بناتی ہے وہ تمہارا عمل ہے اور تمہارا کردار ہے اس چیز پر توجہ کرو ہاں ٹھیک ہے یہ چیزیں یہ چیزیں ذات پات اور برادری قبیلہ قبائل یہ چیزیں انسان کے صرف تعارف کے لیے ہیں انٹروڈکشن کے لیے ہیں ہاں انسان اللہ کے دربار میں وہ اللہ کا تابے بھی ہو متقی پرہیزگار بھی ہو اور اس کے ساتھ اچھے خاندان سے بھی اس کا تعلق ہو تو یہ اللہ کی نعمت ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرے بندہ لیکن یہ نہیں کہ بندہ اس پر فخر کرے اور انسان ان چیزوں کو اوروں کی حقارت کا وہ ذریعہ وہ سمجھے ایسا نہیں کرنا ان ناخلق نا کو منظکر و انسا تو یا تو آدم اور حوا مراد ہیں اور یا یہ کہ ہر انسان دنیا میں عام طور پہ عادتاً وہ ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت سے وہ پیدا ہوتے ہیں یا ایو انا سو ان ناخلق نا کم من ذکر و انسا بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے ایک مرد سے و انسا اور ایک عورت سے اور آدم اور حوا یہ مانا زیادہ بہتر ہے و جالنا کم اور ہم نے بنایا ہے تمہیں شعوبن برادریاں شعوب یہ جمع ہے شعب کی اور شعب دراصل عربی میں تو یہ شاخ کو کہتے ہیں یعنی اور شاب کو بھی شاب اسی لیے کہتے ہیں کہ اس سے دیگر شاخیں وہ مزید پھیلتی ہیں برادری کو کہتے ہیں لوگوں کے ایک بڑے گروہ کو یہ کہتے ہیں وجالنا کم اور بنایا ہے ہم نے تمہیں شعباً برادریاں و اور قبیلے خاندان ہم نے تمہیں, تمہیں تمہاری برادریاں بنائی ہیں اور ہم نے تمہارے خاندان وہ بنائے ہیں تمہارے خاندان یہ بنائے ہیں یہ عربوں کے نسب میں اور عرب ان چیزوں کو بہت زیادہ وہ اہمیت دیتے تھے یہ تاریخ کی کتابوں میں یہ چھ الفاظ یہ آتے ہیں اور عرب وہ نصب کے ان چھ طبقات کو وہ ذکر کرتے ہیں بعض نے ساتھ بھی ذکر کیے ہیں لیکن عام طور پہ جو علم النصاب والے ہیں نصب والے تو انہوں نے چھ طبقات یہ ذکر کیے ہیں عربوں کے جو سب سے بڑا یعنی برادری ہوتی تھی تو اسے شعب کہتے تھے جیسے یہاں پہ دوسرے نمبر پہ قبیلہ ہے یعنی قبیلہ یہ شعب سے پھر چھوٹا ہوتا ہے پھر اس کے بعد جو مزید تخصیص آ جائے اور یہ ہر انسان کے پاس جو اپنا شجر نصب ہوتا ہے تو خاندان میں بعض لوگ وہ قریب ہوتے ہیں پھر مزید قریب تو اسی طرح اور جب دور جاتے ہیں تو اسی طرح پھر وہ بعض خاندان میں ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو اوپر جا کر شجر نصب میں کہیں پہ وہ مل جاتے ہیں تو شعب یہ سب سے اوپر ہوتا تھا پھر اس کے بعد قبیلہ پھر اس کے بعد عمارہ عمارہ پھر بطن پھر فخذ اور پھر فصیلا یہ قرآن میں یہ تین الفاظ یہ ذکر کیے گئے ہیں شعوب شعب قبائل قبیلہ اور تیسرا لفظ فصیلا آتا ہے فسیلا سورہ معرج میں وہ فصیل تل اور اپنے خاندان کی طرف جس کی طرف وہ آتا تھا بعض لوگوں نے اس میں عشیرہ یہ بھی شامل کیا ہے جس طرح سورہ شعرا میں گزرا تھا وہ اندر آشیرہ تو عشیرہ یہ بھی خاندان کو ہی کہتے ہیں تو عام طور پہ یہ چھ طبقات علم النصاب والے یہ بیان کرتے ہیں اسی طرح ہر زبان میں پھر یہ ان کی یہ جو شجر نصب کی یہ شاخیں ہیں تو یہ ہر زبان میں پشتوں میں الگ سے ہیں اسی طرح دیگر زبانوں میں یہ الگ الگ سے ہیں وجالنا کم شعبوں و قبائل اور ہم نے بنایا ہے تمہیں برادریاں وقبائلہ اور قبیلے لے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو یہ صرف تم لوگوں کے ظاہری پہچان کا کہ فلاں پٹھان ہے فلاں پنجابی ہے فلاں سندھی ہے فلاں بلوچی ہے اسی طرح فلاں یوسفزئی ہے فلاں محمد ہے فلاں افریدی ہے تو یہ صرف تعارف کے لیے ہے وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا اور بنایا ہے ہم نے تمہیں شعوباً برادریاں وقبائلہ اور قبیلے لتعارفو تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو فضیلت کا اصل مایار اور اصل عزت والا اللہ کے دربار میں کونسا ہے اِنَّا اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ بے شک تم میں سب سے زیادہ عزت والا عند اللہ اللہ کے نزدیک اتقاکم وہ تم میں زیادہ پرہزگار ہے اور تقوہ یہ وہ ہے کہ انسان یہ اللہ کے عوامر پہ عمل کرے اور اس کے نواہی سے جن کاموں سے اس نے منع کیا ہے اس سے منع ہو یہی تقوا ہے اور یہی پرہیزگاری ہے اسی طرح تقوع سب سے پہلے شرک سے اپنے آپ کو بچانا اسی طرح پھر اس کے بعد حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچانا اور حتیٰ کے مشتبہات سے مشکوک چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا یہ کامل تقوا ہے پرہیزگاری ہے انا کر مکم عند اللہ عتقم اور اللہ کے رسول فرماتے تھے کہ اتقوا ہا ہونا تقوا یہاں پہ ہے اور اللہ کے پیغمبر اپنے دل کی طرف اشارہ کرتے تھے کہ تقوا اس کا محل یہ یہاں پہ ہے بعض لوگ اپنے گردن کو ٹیڑھا کر لیتے ہیں نمازوں میں اور بظاہر لوگوں کو شو کرتے ہیں کہ ہم بڑے متقی اور پرہیزگار ہیں تقوا گردن میں نہیں ہوتا بلکہ تقوا یہ دل میں ہوتا ہے اتقاءم سی مسلم کی روایت میں آتا ہے ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ لا سور کم و اموال یہ اللہ تمہاری شکلوں کو اور تمہارے مال کو نہیں دیکھتا ولاکر اللہ قلوب کم و امال بلکہ اللہ دیکھتا ہے تمہارے دلوں کو اور تمہارے عمل کو دل میں اخلاص کتنا ہے اور تمہارا عمل کیسا ہے یہ اللہ کے دربار میں معیار یہ چیز ہے بخاری کی روایت میں سال ابن سعد سے ایک روایت ہے کہ اللہ کے پیغمبر کے سامنے ایک شخص گزرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ اس شخص کے بارے میں وہ مالدار تھا کہ اس شخص کے بارے میں تمہاری رائے کیا ہے ما تقولون نفی هذا تو لوگوں نے کہا کیونکہ عام طور پہ لوگوں کی نظر میں مال اور دولت بس یہی پیمانہ ہوتا ہے اور یہی معیار ہوتا ہے تو صحابہ نے کہا کہ یہ کسی کے ہاں اگر نکاح کا پیغام بھجوائے تو اس کے ساتھ نکاح کیا جاتا ہے یہ اگر کسی کی سفارش کرے تو لوگ اس کی سفارش مانتے ہیں اور اگر یہ بات کرے تو لوگ کان لگا کر سنتے ہیں پھر اللہ کے پیغمبر خاموش ہو گئے اتنے میں ایک غریب مسلمان ایک غریب فقیر مسلمان وہ آگے سے گزرا رسول اللہ نے صحابہ سے پوچھا ما تقولون نفی حذا اس کے بارے میں کیا کہتے ہو تو انہوں نے کہا کہ اگر کسی کے ہاں نکاح کا پیغام بھجوائے تو لوگ اس سے نکاح نہیں کرتے کسی کی سفارش کرے تو لوگ اس کی سفارش نہیں مانتے اور اگر بات کرے تو لوگ اس کی بات کو بھی غور سے نہیں سنتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس پہلے قسم کے شخص سے اس پوری دنیا کو پوری زمین کو بھر دیا جائے تو یہ غریب اور فقیر مسلمان کہ جو اللہ کا تابے ہے یہ اس سے بہتر ہے حاضر یہ اس سے بہتر ہے اگر پوری دنیا بھی اس جیسے لوگوں سے یہ بھر دی جائے کہ اسلام میں معیار وہ کیا ہے اسلام میں معیار تقوا اور پرہیزگاری ہے اور باقی ماندہ یہ چیزیں یہ تعارف کے لیے تو ہیں کہ اس پر فضیلت کا کوئی دار و مدار وہ نہیں ہے اِن اکر مکم عند اللہ عتقا کم بے شک تم میں سب سے زیادہ عزت والا اللہ کے نزدیک اتقاکم وہ تم میں زیادہ پرہزگار ہے ان اللہ علیم الخبیر بے شک اللہ جاننے والا خبیرن خبردار ہے اور یہی بات یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجت الوا میں بھی کیا تھا کہ الا لا فضل علی ولا ولا علی خبردار تم میں سے کسی عربی کو آجمی پر اور کسی آجمی کو عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے ولا احمر الا اسود ولال اسود اعلی احمر نہ گورے کو کالے پر اور نہ کالے کو گورے پر بلکہ اللہ کے دربار میں جو سب سے زیادہ فضیلت ہے اور کرامت ہے عزت ہے تو وہ تقوا پہ ہے وہ پرہیزگاری پہ ہے بخاری کی ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ صاحب کرام نے اللہ کے پیغمبر سے پوچھا کہ ائ النا سے اکرم کے لوگوں میں سب سے زیادہ عزت والا یہ کون ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات کی کہ اللہ کے دربار میں سب سے زیادہ عزت والا وہ متقی اور پرہزگار ہے تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے پیغمبر ہم نے آپ سے اس کے متعلق نہیں پوچھا یعنی ہمارا مطلب یہ نہیں تھا دراصل آخری سوال میں پھر پتا چلتا ہے کہ اس سے مراد ان کی کیا تھی کہ ایو ناس اکرم کہ لوگوں میں سب سے زیادہ عزت والا کون ہے تو اللہ کے پیغمبر نے کہا کہ اللہ کے دربار میں لوگوں میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے کہ جو زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے تو صحابہ نے کہا کہ ہم آپ سے اس کے متعلق نہیں پوچھ رہے تھے تو رسول اللہ نے فرمایا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ عزت والا تو وہ کریم ابن ال ابن ال ابن ال یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم کہ پھر وہ یوسف ابن اسحاق یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم ہے کیونکہ یوسف نبی یعقوب نبی اسحاق نبی ابراہیم خلیل اللہ نبی صحابہ نے کہا کہ اللہ کے پیغمبر ہمارا پوچھنا اس کے متعلق بھی نہیں تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا کہ آیا تم لوگ مجھ سے فان معاد عربی تس تو کیا تم لوگ مجھ سے عرب کے خاندانوں کے متعلق پوچھ رہے ہو کہ ان میں زیادہ عزت والا یہ کون سا خاندان ہے اور یہ کون سا قبیلہ ہے کیا اس کے متعلق مجھ سے پوچھ رہے ہو تو صحابہ نے کہا جی ہاں بالکل ہم اسی کے متعلق پوچھ رہے ہیں تو اللہ کے پیغمبر نے پھر وہی جواب دیا کہ خیا راہلی خیا ر اسلام کہ تم میں سے زمانے جاہلیت میں جو تم میں سب سے بہتر تھا وہی اسلام میں بھی سب سے بہتر ہے بشرط کہ لیکن اس میں بھی شرط لگائی بشرط کہ وہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کریں یعنی دین کی سمجھ بوجھ فقاہت بندہ حاصل کرے تو جو زمانے جاہلیت میں بہتر تھا وہ اسلام میں بھی بہتر ہے لیکن شرط یہ ہے کہ وہ دین کو سمجھے اور دین کو سمجھ بوجھ کر وہ عمل کرے تو قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ ان نہ عند اللہ اطخاکم کہ جی اسی لیے بعض لوگوں نے جو یہ ایک چیز بنا رکھی ہے کہ بعض لوگوں نے یہ ایک چیز بنا رکھی ہے کہ ایک سید لڑکی کا نکاح وہ غیر سید لڑکے سے وہ نہیں ہوتا تو حالانکہ یہ قرآن کی بہت ساری آیات ہیں کہ جو اس بات کی یہ نفی کرتے ہیں ہاں اسلام میں یہ کف کا اعتبار ہے کف یعنی ہمسر ہونا اور ایک شوہر کا اپنی بیوی سے کمتر نہ ہونا بلکہ اگر برابری کی حیثیت ہو تو اسلام میں چونکہ نکاح کی بہت فضیلت ہے تو اسی لیے اسلام اس رشتے کو مستحکم کرنا چاہتا ہے جیسے قرآن نے ایک جانب تصور یہ دیا ہے اسلام نے مساوات کا تصور دیا ہے یعنی برابری کا تصور دیا ہے کہ کوئی ذات پات اور حسب نصب کی بنیاد پر اسے فخر کرنے کا کوئی حق وہ حاصل نہیں ہے لیکن دوسری جانب یہ انسانوں کی جو طبیعت کی نزاکت ہے تو اسلام نے اس چیز کا بھی لحاظ کیا ہے کیونکہ نے کہا کے رشتے میں اگر کوئی بندہ اس کا پیشہ ایسا ہو کہ جو لوگوں کے لیے عار کا سبب بنے یا اسی طرح اگر اس کا وہ جو خاندان ہے تو وہ مرتبے میں کم ہو تو عام طور پہ ایسے رشتے یہ پائیدار نہیں ہوتے تو اسلام نے اس چیز کا بھی اعتبار کیا ہے اور یہ صرف اس خاندانی رشتے کو برقرار رکھنے کے لیے تاکہ نکاح جو ہے وہ ایک مذاق نہ بنے اور وہ ایک پائیدار رشتے میں وہ قائم رہے اور عام طور پہ یہ تجربے کی بات ہے کہ ایسے رشتے کے جس میں مثلا ایک لڑکی وہ اپنے خاوند سے بعض چیزوں میں وہ برتر ہوتی ہے تو ایسے رشتے پھر وہ خاندان کا جو انسٹیٹیوٹ ہے تو وہ برقرار صحیح طور پہ نہیں رہتا ہاں اسی لیے اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ آپ دینداری کی صفت کو ترجیح دیں اس کی وجہ یہ کہ دین کی بنیاد پر جب یہ رشتے قائم ہوتے ہیں تو اگر اس میں اوپر نیچے رشتے ہو بھی جائیں تو دین کی وجہ سے انسان پھر دین کو ہی دیکھتا ہے پھر ان میں یہ نہیں ہوتا کہ یہ کمتر خاندان سے اس کا تعلق ہے اور یہ, یہ ہمارے خاندان کے برابر نہیں ہے پھرن میں ان چیزوں کی طرف کوئی توجہ وہ نہیں کی جاتی ان ناکر اطکا کم بے شک تم میں زیادہ عزت والا اسی لیے اگر آپ دیکھیں تو اللہ کے پیغمبر کی زندگی میں رسول اللہ نے اپنی پپی ذات کا نکاح زینب بنتے جہش کا یہ اپنے آزاد کردہ غلام اور اس کے بیٹے حضرت زید بن ہارثا سے کیا ہے آزاد کردہ غلام زید ابن حارثہ سے اسی طرح فاطمہ بنت قیس سے کہا تھا بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ تم اسامہ ابن زید سے نکاح کر لو فاطمہ بنت قیس نے ایک مرتبہ اللہ کے پیغمبر سے یہ کہا تھا جب اس کے شور نے اسے چھوڑ دیا تھا تو پھر اس نے کہا تھا کہ میرے پاس نکاح کے دو پیغامات آئے ہیں ایک معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے اور ایک ابو جہم کی طرف سے تو رسول اللہ نے وہ کل جو ہم کل کے گزشتہ درس میں غیبت کی جو جائز صورتیں ہیں تو ان میں ایک صورت وہ یہ والی تھی کہ اگر تم سے کوئی مشورہ لے کوئی مشورہ لے تو مشورے میں پھر انسان کو چاہیے کہ دوسرے کی خیر خواہی وہ کرے دوسرے کی خیر خواہی وہ کرے لیکن تم جسے مشورہ دے رہے ہو تو اسے بھی یہ چاہیے کہ بندہ پھر اس کے راز کو وہ فاش نہ کرے اور آپ اسے خیر خواہی کا مشورہ دیں مثلا فاطمہ بنت قیس نے اللہ کے پیغمبر سے مشورہ طلب کیا کہ معاویہ اور ابو جہم دونوں نے مجھے نکاح کے پیغامات بجوائے ہیں تو رسول اللہ نے فاطمہ بنت قیس کو یہ مشورہ دیا کہ معاویہ جو ہے فسعلوکن وہ سعلوک ہے یعنی وہ کنگال ہے اس کے پاس مال نہیں اسی لیے وہ تمہاری کیا کفالت کرے گا اور ابو جہم کے بارے میں کہا حالانکہ یہ مذمت بیان کرنا ہے کسی شخص کی لیکن چونکہ ان سے مشورہ طلب کیا گیا ہے تو اللہ کے پیغمبر وہ فاطمہ کو حقیقت حال بتا رہے ہیں اور جہاں تک ابو جہم کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں کہا کہ وہ لا لائز عن ہی وہ لاٹھی کو اپنے کندھے سے اتارتے نہیں ہے یعنی ہر وقت بس وہ غصے غصے والے ہیں اور وہ کبھی بھی لاٹھی کو اپنے کندھے سے اتارتے نہیں یعنی مطلب یہ کہ وہ عورتوں کو مارنے اور پیٹنے والے شخص ہیں اسی لیے اللہ کے پیغمبر نے کہا کہ اوسامہ ابن زید سے نکاح کر لو اور یہ زید ابن حارثہ کے بیٹے تھے تو مقصد یہ کہ اللہ کے پیغمبر کے دور میں ان چیزوں کا یہ نہیں کیا جاتا تھا کہ غلام کے ساتھ نکاح یہ ناجائز ہے <تصفح> ہاں البتہ اسلام میں کفات کا بھی اعتبار ہے عطق <تصفح> بے شک تم میں زیادہ عزت والا اللہ کے ہاں اللہ کے نزدیک وہ تم میں زیادہ پرہزگار ہے بے شک اللہ علیم ہر چیز جاننے والا ہے خبیر خبردار ہے دوسری چیز جو معاشرے میں ان برے اخلاق کو وہ جنم دیتی ہے تو وہ کیا وہ ایمان کی کمزوری ہے کہ بندے کا ایمان کمزور ہو تو پھر یہ مذاق اڑانا غیبت کرنا یہ برے اخلاق یہ معاشرے میں جنم لیتے ہیں اسی طرح بغیر تحقیق کے خبر پہ عمل کرنا آپس میں لڑائیاں جھگڑے کرنا یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے اور ایمان مضبوط ہوتا ہے قرآن سے ایمان مضبوط ہوتا ہے قرآن سے <تصفح> <تصفح> یہ قالت الاعراب آراب و آمننا یہ کہتے ہیں الاعراب و بدو وہ دیہاتی آمنا اور یہاں پہ اعراب سے مراد یہ وہ دیہاتی تھے یعنی الفلام آحت کا ہے کیونکہ بعض دیہاتیوں کا قرآن سورہ توبہ میں وہاں پہ تعریف کی ہے تو سارے آراب مراد نہیں ہے بلکہ وہ ہیں کہ جن کے دلوں میں ابھی ایمان اترا نہیں ہے جاہل ہیں اور بدھو ہیں اسلام ایمان ابھی ان کے دلوں میں وہ صحیح طور سے اترا نہیں ہے قالت العراب یہ کہتے ہیں وہ دیہاتی آمنا ہم ایمان لائے ہیں قل کہہ دیجئے پیغمبر لم تو منو کہ تم لوگ ایمان نہیں لائے ولاکن کو اسلمنا لیکن ہاں یہ کہو اسلمنا کہ ہم اسلام لائے ہیں حالانکہ قرآن یہ دونوں ایک دوسرے کی جگہ یہ لفظ استعمال کرتا ہے جب ایمان کہا جائے تو اسلام مراد ہوتا ہے اور جب اسلام کہا جائے تو ایمان مراد ہوتا ہے اور جب دونوں ذکر کیے جائیں تو پھر اس کے درمیان علماء فرق کرتے ہیں کہ ایمان اصل میں تصدیق قلبی کا نام ہے اور اسلام جو ظاہری تابے ہے نماز پڑھنا روزہ رکھنا زکات دینا یہ ہے لیکن کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں یعنی تابے ہیں ولما یت خل ایمان کلوبک اور اب تک داخل نہیں ہوا ایمان تمہارے دلوں میں یعنی ایمان اب تک کیونکہ تم لوگوں میں ابھی ایک شک وہ پڑا ہوا ہے کہ اسلام یہ حق دین ہوگا بھی یا نہیں وَإن اللہ و رسولہ اور اگر تم اطاعت کرو اللہ اور اللہ کے پیغمبر کی لا يلتكم من لا يلتكم من بمانا کم کرنا بمانا کم کرنا لایلت کمن آمال کم شع تو کم نہیں کرے گا یہ اللہ کم تم لوگوں سے من تمہارے سے ذرہ برابر بھی یعنی وہ تمہارا حق نہیں مارے گا اور وہ تمہارے اجر میں ذرہ برابر کمی نہیں کرے گا حالانکہ اس سے پہلے اللہ اور پیغمبر دونوں ذکر کیے گئے ہیں لیکن ایسا نہیں کہا کہ لا یلتا یہ نہیں کہا بلکہ لا یلت یعنی واحد مذکر غائب کا سیگا استعمال کیا ہے وجہ یہ کہ اجر صرف اللہ ہی دے سکتے ہیں لا يلتكم من تو کم نہیں کرے گا یہ اللہ تم لوگوں سے من اعمال تمہارے اعمال سے شع ان ذرہ برابر بھی بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے انمل اللہ ایمان والوں کی جو اصل صفات ہے وہ یہ ہیں بے شک ایمان والے الذین یہ وہ لوگ ہیں آمن و ہی کہ جو ایمان لائے ہیں اللہ پر اسی لیے صورت میں یہ اکثر خطاب یہ یا ایو الدین آمنو کے ساتھ تھا تو قرآن آخر میں یہ بات اس لیے ذکر کر رہا ہے کہ صورت میں یہ جو آداب ذکر کیے گئے تو دراصل جن لوگوں کے دلوں میں ایمان ہوگا تو وہ لوگ ہی ان آداب پر عمل کریں گے جو شک نہیں کریں گے جو اللہ اور اللہ کے پیغمبر پر ایمان لائیں گے جو جہاد کرتے ہوں گے اصل میں یہ آداب یہ اسی معاشرے کا حصہ ہوتے ہیں کہ جن میں ایسے مومن ہوں اور جو ایسے مومن ہوں کہ جو دعوے تو کرتے ہیں آگے بھی ان کی صفات آ رہی ہیں کہ جو اپنے اسلام کو تم پر بڑا احسان جتا کر پیش کرتے ہیں کہ ہم نے تو بڑا تیر مارا ہے تو یہ ان جیسے ایمان والوں کا یہ آداب ان لوگوں کے لیے نہیں ہے اور نہ ہی وہ ان پر عمل کرتے ہیں بے شک کامل ایمان والے یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور اللہ کے پیغمبر پر اور پھر وہ شک نہیں کرتے اس میں جیسے آج باوجود ایمان والے ہونے کے ہمارا شک ہے کہ پتا نہیں ہم جس راستے پہ ہیں تو یہ حق بھی ہوگا یا نہیں ابھی تک ہمیں یہ پتا نہیں ہے تم علمو اور پھر شک نہیں کیا انہوں نے اسی لیے کسی کو قرآن کی دعوت تک نہیں دیتے وجہ یہ کہ ہمارا خود شک ہے کہ پتہ نہیں کہ ہم خود بھی صحیح راستے پہ ہیں یا نہیں تو ایسے لوگوں کا کام نہیں ہے بندہ وہی ڈٹ کے بات کرتا ہے کہ جسے اپنی حقانیت کا وہ یقین ہو تم ملم یار اور پھر وہ شک نہیں کرتے اس ایمان میں وجاہدو بے اموال فی سبیلّہ اور وہ جہاد کرتے ہیں اپنے مالوں کے ذریعے اور اپنی جانوں کے ذریعے فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں یہی لوگ یہ سچے ہیں یہ کہ قل کہہ دیجئے پیغمبر اتعلمون اللہ بدینکم بعض لوگ اپنے اسلام کو یوں تم پر ظاہر کریں گے گویا کہ اس نے تم پر کوئی احسان کیا ہے اور بار بار وہ یہی کہتا ہے کہ میں تمہارا ساتھی ہوں اور میں درس کرتا ہوں اور میں قرآن کے لیے بیٹھا ہوں گویا کہ وہ تم پر یہ قرآن کے لیے بیٹھا جانا اور قرآن کے لیے یہ بیٹھنا گویا کہ اس کا تم پر ایک احسان ہے کل اتوال اللہ حبی یہ اللہ کا اپنے آپ پر احسان سمجھو کل اتوال اللہ حبید ہمارے استاد محترم وہ اکثر کہتے ہیں کہ جی ایک استاد کا یہ جی شاگردوں کا احسان وہ ماننا چاہیے یعنی وہ ہماری جب تربیت کرتے ہیں تو ایسے انداز میں کہ ایک استاد کا اپنے شاگردوں کا احسان وہ ماننا چاہیے وہ کیسے کیونکہ اگر شاگرد وہ نہ ہو تو استاد وہ کنہیں پڑھائے گا اسی طرح شاگرد کو یہ اُسا استاد کا احسان مند ہونا چاہیے کہ یہ مجھے قرآن پڑھا رہا ہے قل اتعلمون الله بدینکم کہہ دیجئے پیغمبر کہ اے تم بتلاتے ہو یہ تم خبردار کرتے ہو اللہ کو بدینکم اپنے دین پر کہ میں مسلمان ہوں اور میں دین لایا ہوں میں دین اسلام قبول کر چکا ہوں والله يعلم ما في السماوات و ما في اور اللہ جانتا ہے وہ جو آسمانوں میں ہے اور وہ جو نیچے زمین میں ہے کہ اللہ کو تمہارے ایمان کی حقیقت معلوم ہے کہ تم کتنے مومن ہو اللہ عالیم اور اللہ خوب جاننے والا ہے یمن علیہ کا ان اسلم یہ احسان جتلاتے ہیں علیہ کا آپ پر اے پیغمبر ان اسلموں کہ وہ اسلام لائے ہیں رسول اللہ پر بعض لوگ وہ احسان جتلاتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں قل کہہ دیجئے پیغمبر لا علیہ اسلام اسلامکم کہ تم احسان نہ جتلاؤ مجھ پر اسلامکم اپنے اسلام کا اپنے اسلام کو مجھ پر نہ جتاؤ بلکہ بل اللہ یمن علیہ کم انہدا کم لل ایمانی بلکہ اللہ تعالیٰ نے احسان کیا ہے تم پر کہ اس نے توفیق دی ہے تمہیں لل ایمانی ایمان کی اللہ کا احسان اپنے آپ پہ مانو ٹھیک ہے استاد تمہیں بظاہر راستہ دکھا سکتا ہے لیکن وہ تمہیں توفیق نہیں دے سکتا اسی لیے حقیقتا اللہ کا احسان اپنے آپ پہ یہ مانو. انکن تم صادقین اگر ہو تم سچے ان اللہ سماوات آخر میں دعوے توحید کہ یہ معاشرے کی اصلاح اصل میں توحید ہی کے لیے ہے اور یہی اصل مقصد ہے انسان کی زندگی کا بے شک اللہ جانتا بے شک اللہ جانتا ہے غیب السماواتی وہ جو چھپی چیزیں ہیں آسمانوں کی ول اور زمین کی انسانوں سے جو چیزیں پوشیدہ ہیں اللہ انہیں جانتا ہے اور یہ غیب یہ انسانوں کے اعتبار سے کہا جاتا ہے ورنہ اللہ پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے اللہ <تصفح> کہ اور اللہ وہ دیکھنے والا ہے اس پر تاملونا جو تم عمل کرتے ہو یا ائو انا سو انا من نہ منظکر انسا ہے لوگوں بےشک ہم نے پیدا کیا ہے تمہیں من ذکر ایک مرد سے و انسا اور ایک عورت سے اور ہم نے بنایا ہے تمہیں شعوبا برادریاں و قبائلہ اور قبیلے لتعارفو تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو بے شک تم میں زیادہ عزت والا اکرمکم اس میں تفضیل ہے تم میں زیادہ عزت والا اللہ کے ہاں اللہ کے نزدیک اتقاء وہ تم میں زیادہ پرہزگار ہے ان اللہ علیم خبیر بے شک اللہ یہ جاننے والا خبیر خبردار ہے یہ قالت الاعراب آمننا کہتے ہیں وہ دیہاتی اور بددو آمننا کہ ہم ایمان لائے ہیں قل کہہ دیجئے پیغمبر لم تؤمنو کہ تم ایمان نہیں لائے بلکہ کہو اسلمنا کہ ہم اسلام لائے ہیں ولمہ لمایت خل ایمان و فی اور اب تک داخل نہیں ہوا ایمان تمہارے دلوں میں وہ رسولہ اور اگر تم اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے پیغمبر کی تو کم نہیں کرے گا یہ اللہ تم سے تمہارے اعمال سے شعی ان ذرہ برابر اجربی بے شک اللہ بخشنے والا مہروبان ہے بے شک کامل ایمان والے یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان لائے ہیں اللہ پر اور اللہ کے پیغمبر پر اور پھر وہ شک نہیں کرتے اس ایمان میں اور وہ جہاد کرتے ہیں اپنے مالوں کے ذریعے اور اپنی جانوں کے ذریعے اللہ کی راہ میں یہی لوگ یہ سچے ہیں اپنے ایمان کے دعوے میں قل کہہ دیجئے پیغمبر اتعلمون اللہ کہ آیا تم خبردار کرتے ہو اللہ کو بدینکم اپنے دین پر کہ ہم مومن ہیں اور ہم ایمان لائے ہیں یہ اللہ جانتا ہے وہ جو آسمانوں میں ہے اور وہ جو نیچے زمین میں ہے اور اللہ ہر ایک چیز کو جاننے والا ہے اسلمو یہ لوگ احسان جتلاتے ہیں آپ پر ان اسلمو کہ یہ اسلام لائے ہیں قل کہہ دیجئے پیغمبر کہ نہ جتلاؤ مجھ پر اپنے اسلام کو بلکہ اللہ نے احسان کیا ہے تم پر کہ اس نے توفیق دی ہے تمہیں ایمان کی اگر ہو تم سچے بے شک اللہ جانتا ہے چھپی چیزیں آسمانوں کی ول اور زمین کی اور اللہ دیکھنے والا ہے اس پر تعملون جو تم عمل کرتے ہو واخیرہ رب العالمین